ہمارے حصے میں مشکا کی سانی ملی ہے انشاءاللہ یہاں سے مشکات کے اندر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیسر یسر ولا سر وطمم لنا بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم ربي يسر ولا تعصر وتممه لنا بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم ربي يسر ولا تعصر وطممه لنا بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم وبك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم کتاب <س1> <تصفی> <تصفی> <ف Tim> النکاح الفصل الاول عنبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءت فلیتزوج فإنه اغض للبصر و احسن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بسطاوم ان ن لہو ان متفق <عَلِي> سب سے پہلے کتاب کے ٹائٹل پر آپ دیکھیں گے شروع میں مشکات المسابی یہ دو لفظوں سے یہ مرکب ہے اس کو مرکبی اضافی کہا جاتا ہے یہ مرکب نافذ ہے مشکات المسابی ایک لفظ ہے مشکات کا ایک ہے المسابیح کا مشکات کا معنی تاخ کو کہتے ہیں وہ جگہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ پہ چراغ رکھا جاتا ہے روشنی کہنے کے لیے دیواروں پہ جگہ بنی ہوتی تھی تاخ بنا ہوتا تھا تو اس عربی میں مشکات کہا جاتا ہے المساب یہ جمع مصباح کی ہے مصباح کہتے ہیں چراغ کو چراغ کے معنی میں ہے یعنی وہ چراغوں کا تاق کتاب کا نام ہوا چراغوں کا تاق یہ مراقب اضافی ہے اصل مقصود بر حقیقت دیکھا جائے تو وہ تاخت نہیں ہے بلکہ مقصود اس میں چراغ ہوتا ہے اور اس چراغ سے مقصود اس کی روشنی ہوتی ہے کیونکہ کمرے کو روشن کر سکے تو اصل چیز سے ہوا کہ وہ مسابی ہے مشکات نہیں ہے تو مشکات کو اصل نہیں کہا گیا تو اس وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے مشکات المساب نام رکھا اور یہ بات اس کی توازوں پہ بھی دلیل ہے کہ اس نے انکساری سے توازوں سے کام لیا مسابق کو اہمیت اس لیے دی کہ مشکات سے پہلے مسابح کتاب مقدم مسابح پہنے لکھی گئی ہے اور مشکات بعد میں ہے ابھی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک مشکات ہے ایک مسابی ہے تو مسابح پہلے لکھی گئی تھی اور مشکات جو ہے یہ بعد میں لکھی گئی تھی صاحب مساب نے جو مسابح کتاب لکھی ہے یہ سن اس میں یعنی چوتھی ہجری میں اس کو تقریباً لکھی ہے اور صاحب مشکات نے ساتویں ہجری سن میں کہ اپنی یہ کتاب مشکات لکھی ہے جو بڑا فرق ہے اور مشکلات کے درمیان میں وہ تین لحاظ سے ہے پہلے نمبر پہ یہ فرق ہے کہ صاحب مسابح نے جو مصباح اور کے نام پہ کتاب لکھی ہے اور حدیث سے یہ ایک حدیث کا مجموعہ ہے جو مجموعہ لی گئی ہے کس سے سیاہ سے صاحب مسابح نے حادث اکثر سیاہ ست سے لی ہے سے مواد کیا ہے بخاری شریف ہے مسلم شریف ہے ابوداود شریف ہے اسی طرح سن ترمیزی ہے وغیرہ وغیرہ سہای سطح میں سے صاحب مسابح نے ہادی سی اکٹھے کیے ایک فرق تو یہ ہے لیکن صاحب مشکات آیا اور اس نے پھر اضافہ کیا مسابح کے اوپر اور اضافہ کرتے ہوئے اس نے احادیث سہای ستہ سے علاوہ باقی سنن کے حدیث کے معتبر کتابوں میں سے بھی لی جیسے کہ بہقی ہے وغیرہ لائبریمی ہے ان کتابوں میں سے بھی حادیث اس نے کیا کیا ہے اس کو چن لیے اور اکٹھے کیے اور اس میں اضافہ کیا ایک فرق یہ ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ صاحب مسابح نے ہر کتاب کے بعد دو دو فصلیں لکھی ہے ہر کتاب کے بعد دو دو فصلیں لکھی ہے تو مشکات والے نے یہ کیا کہ اس نے ایک تیسری فصل کا بھی اضافہ کیا دو فصلوں کے بعد تیسری فصل بھی اس نے رکھی ہے جس میں احادیث اس نے سیاہ ست سے بھی لی ہے اور باقی سیاہ ست کے علاوہ باقی کتبی حدیث جو ہے اس میں سے بھی کتابیں اس نے یعنی حدیث اٹھائی اور کوٹ کی ہے دو فرق ہو گئے تیسرا فرق یہ ہے کہ صاحب مصابی نے اپنی کتاب کے اندر جو احادیث جمع کیے ہیں تو ان کا مطلق حوالہ دیا کہ وہ خالی یہ حدیث مسلم کی ہے خود کی ترمیزی کی ہے لیکن صاحب مشکل نے حوالے کے ساتھ ساتھ حدیث کی نوعیت پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی یہ حدیث متفقن علی ہے یہ حدیث فلان ہے ہاں جی یا یہ حدیث صرف اور صرف ایک کتاب میں نہیں ہے جیسے کہ ترمیزی میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے اپنی ماجہ میں بھی ہے جہاں جہاں وہ حدیث باقی کتابوں میں بھی ہے سیاحت ستہ کے علاوہ ان کے بھی حوالے اس نے دیے صاحب مشکات نے تو یہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں تیسری فصل کے اندر اس نے یہ حادیث کا اور حوالے بھی اس نے کیا کیے کھوٹ کیے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ حدیث سیاح سطح میں سے کسی کتاب میں سے ہے باقی کتب میں بھی یہ کیا ہی مذکور ہے اور کبھی کبھار حدیث کے نوعیت پر بھی بات کرتے ہیں کہ حدیث حسن ہے فران ہے تو اس حساب سے بھی اس میں وہ باتیں کرتے ہیں تو یہ تین فروق ہے تین فرق ہے مسابح اور مشکات کے درمیان میں باقی مشکات سمجھ لے کے تھوڑا سا اضافہ ہے مشکات میں المسابی کے اوپر ابھی مسابح کس نے لکھی ہے یہ کون تھے چوتھی سنجری کا آدمی ہے چا... چار سو پینتالیس میں یہ پیدا ہوئے تھے بہو ایک علاقہ ہے بہو علاقے میں صاحب مسابح پیدا ہوئے ہیں تو چار سو سن ہجری میں تو صاحب مسابی جو ہے اس کا نام حسین ہے والد کا نام مسعود ہے اور کنیت اس کی ابو محمد ہے اور یہ ملقب ہے محی السنہ کے نام پر اس کو لقب دیا گیا محی السنہ محی جو ہے یہ اس سے فائل کا سیا ہے ابو محمد حسین ابنی مسہود الملق و بے محی سننا اس کو محسن کیوں کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہ اس نے جب کتاب لکھی ہے مسابق سننا اور یہ کتاب مکمل کی اور یہ کتاب بڑی متداول ہوئی لوگوں میں مقبول ہوئی لوگ پڑھنے لگے لوگوں کو اس کتاب سے فائدہ ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس کو خواب میں آئے اور اس کو لقب دیا محی سننا کا اور ساتھ کہا کہ آپ نے میرے احادیث کو زندہ کر دیا اپنی اس کتاب لکھنے سے آپ نے میری احادیث کو زندہ کیا تو لہذا آج کے بعد میں تمہیں لقب کس کا دے رہا ہوں محی سننا کا دے رہا ہوں تو صاحب مصابق پھر محی سننا پہ کیا تھا مشہور تھا اور یہ ملقب تھا اس نام کے ساتھ یہ بہت بڑی فضیلت ہے ہاں جی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ لقب دیا تھا اور اس پہ بڑے فخر کیا کرتے تھے اور اسی پہ یہ مشہور تھا محسن کے نام پہ یہ صاحب المصابح کی کیا ہے تاریخ ہے چار سو پینتالیس سن ہجری میں بغاؤ ایک علاقہ ہے ہاں جی اس میں یہ پیدا ہوئے ہیں تو اس نے بڑا حدیث کی کیا کی خدمت کی اس کے بعد صاحب مشک سات سن ہجری میں تو اس نے پھر تھوڑا سا اس مسابق کے اوپر اضافہ کیا اور ایک مجموعہ بنا دیا اسہایت ستہ میں سے یہ گویا کہ مشکات شریف جو ہے یہ سہائے ستہ میں سے ایک مجموعہ ہے مختلف جگہوں سے مختلف ابواب کے لحاظ سے حادیث اس میں لائی گئی ہے اور یہ کتاب بڑی مقبول ہے ہندوستان سے لے کر پاکستان پتنی کس کس ملک میں یہ کتاب بطور نصابی کتاب پڑھائی جاتی ہے اور اس کی بڑی مقبولیت ہے الحمد للہ بڑا اس کا کیا ہے احادیث کے حوالے سے اس پہ بڑا لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے تو صاحب مشکات جو ہے اس کا نام ہے محمد ابن عبداللہ جو نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے محمد ابن عبداللہ اور اس کو ولی الدین بھی کہتے تھے لقب اس کا ولی الدین تھا العمری بھی کہتے ہیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کے نصب سے اس کا تعلق ہے العمری ولی الدین العمری یہ مشہور تھا خطیب تبریزی کے نام سے تبریز ایک علاقہ ہے وہاں کے مشہور ترین خطیب گزرے ہیں تو خطیب تبریزی اس کو کہا جاتا تھا آجی خطیب تبریزی کے ساتھ یہ آپ اس کے شروع میں آپ نام پڑھیں گے تو اس میں کیا ہے وہ نام موجود ہے خطیب تبریزی تو اصل نام محمد ابن عبداللہ لقب ہے ولی الدین العمری العمری نسبتی نام ہے یہ نصب کے لحاظ سے العمری کہا جاتا ہے اور خطیب تبریزی کے ساتھ کیا ہے یہ مشہور ہے یہ صرف اور صرف محدث نہیں تھے اپنے زمانے کے محدث ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فقیبی تھے بلاغی اور فصاحلی آدمی تھے یعنی فصاحت اور بلاغت پر کافی اس کو غور تھا عربی زبان میں اور ساتھ ساتھ فن خطابت میں اللہ جلشان نے اس کو ایک ملکہ دیا ہوتا صاحب مشکات نے کافی کتابیں لکھی ہے لیکن سب سے جو اہم ترین کتاب ہے جو مشہور ترین کتاب ہے جو مقبول ترین کتاب ہے وہ مشکات المصابی ہے مشکات المساوی یہ وہ کتاب ہے احادیث کا ایک مجموعہ ہے سیاح ستہ کا جو کہ پاک و ہند میں بڑی مشہور ہوئی ہے اور ہندوستان میں اس کتاب مشکات کی لوگ حفظ کیا کرتے تھے اس کے حافظ موجود ہوتے تھے پوری کتاب کو زبانی یاد کرتے تھے لہٰذا یہ کتاب اس لحاظ سے بھی مقبول ہے علماء کے اندر کہ کچھ لوگوں نے اس کتاب کو زبانی یاد کر کے رکھا تھا احادیث کا مجموعہ ہے اس وجہ سے کچھ حافظ بھی گزرے ہیں اس کے مشکات صاحب مشکات نے جو اکول احادیث اکٹھے کیے ہیں اکول احادیث اس کے اندر پانچ ہزار نو سو پچانوے احادیث ہیں پانچ ہزار نو سو پشانمے. اور جو مسابی کے اندر کل احادیث ہیں وہ چار ہزار چار سو پینتالیس ہے. چار ہزار چار سو پینتالیس احادیث ہیں تقریباً کوئی اٹھارہ سو دو ہزار احادیث کا لگ بھگ کیا ہے ہر ق بیچ میں آتا ہے مساوی میں تھوڑے سے حادث کم ہے مشکات میں زیادہ ہے اس لیے کہ صاحب مشکات نے ہر کتاب کے بعد دو فصلوں کے بعد ایک تیسری فصل کا بھی کیا, کیا اضافہ فرمایا تو پانچ ہزار نو سو حادث اس مشکات کے اندر یہ کیا ہے یہ موجود ہے تو صاحب مشکات اور اس میں جو کل کتابیں ہیں جیسے کتاب النکاح ہے کتاب ایک پورا ایک بحث ہوتا ہے ایک ٹاپک ہے تو کتابیں تقریباً کل اس کے اندر کیا ہے وہ انتیس کتابیں ایک کم تیس پھر ہر کتاب کے اندر تین تین فصلے لے لیں ٹھیک جی تو یہ انتیس کو پھر زرب تین کر دے جتنے بھی اس کا ریزلٹ نکل آئے گا تو وہ کیا ہے اس کے اندر وہ فصلے ہیں ابھی صاحبی مشکات جو ہے یہ کب فوت ہوئے تھے اس کے اندر اختلاف ہے مکمل اس کا جو متعین کر کے تاریخ ہے وہ معلوم نہیں ہے لیکن اتنا لکھا ہے مورخین نے جس سال صاحب مشکات نے مشکات شریف مکمل کر دی وہ ماہر رمضان سات سو اڑتالیس سن ہجری رمضان کے مہینے میں سات سو سن ہجری میں سوری سات سو سینتیس سات سو سینتیس سن ہجری میں ماہ رمضان میں اس نے مشکات شری مکمل کر دی تھی جب مشکات شری مکمل کر دی اس کے بعد بعض مورخین کہتے ہیں کہ دو سال زندہ تھے دو سال بعد وفات پائے اور کچھ مہادثین کہتے ہیں کہ نہیں سات سو میں فوت ہوئے تو سات سو میں جب فوت ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھ لے کہ یہ تقریباً کوئی دس گیارہ سال کا فرق آتا ہے مشکات تحکمیل کے بعد بہرحال یہ صاحب مشکات ہے تو شروع میں اس لیے تھوڑا سا اس میں آگاہ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کتاب ہے کیا چیز اور کیسی لکھی گئی مسباہ کیا چیز ہے مسابق کیا چیز ہے اور مشکات کیا چیز ہے یہ فرق بھی ذہن میں آنا چاہیے اور یہ بھی آنا چاہیے کہ مسباہ کس نے لکھی ہے مسابح کس کی ہے اور مشکات کس کی ہے یہ دونوں الگ الگ کیا ہے یہ بندے ہیں بار ہر ایک نے اپنے میدان میں بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور اللہ نے ان دونوں کتابوں کو ایک مقبولیت کا مقاب دیا ہے اسی وجہ سے یہ دونوں کتابیں مقبول ہے مقبول ہونے کی دلیل یہی ہے کہ یہ سارے مدارس میں تقریباً یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہے جلد اول بھی اور ثانی بھی یہاں تک کہ کچھ مدارس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس ایک کتاب کو تقسیم کی جاتی ہے کئی اساتذہ کے اوپر تاکہ یہ کتاب مکمل طور پر پڑھائی جائے اور کوشش ہوتی ہے کتاب میں سے کوئی حصہ رہ نہ جائے تو پوری کتاب پڑھانے کا کیا ہے ایک اہتمام ہوتا ہے باقاعدہ دو اساتذہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں تو جلد اول ایک استاذ کے پاس جلد ثانی دوسرے کے پاس کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ استاذ دونوں جلدے پڑھا سکے تو بعض مزارس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے چار حصے بنا دیے جاتے ہیں تو ہر حصہ مستقل ایک استاذ کے پاس ہوتا ہے وہ ہے کہ اس کے چار کلاسیں چلتی رہتی ہیں تو چار جگہوں پہ تقسیم ہو کر پھر جا کے یہ کتاب ختم ہوتی ہے باقی جو بنات کے نصاب میں ہے غالباً مشکاط ثانی اس میں کوئی استثنائی صورت نہیں ہے ساری ہے موجود اس میں لیکن بعض جگہ ایسی ہے کہ ان میں سے ہمارے سے یہ کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے پیر پڑھنے کی کیا نہیں کرتے وہ مجبوری کے طور پہ وہ چھوڑے جاتے جا ہیں مثال کے طور پہ اس جلد میں اتخ کا اور غلاموں کا جو باعث آئے گا تو اس کے غالباً وہ دور نہیں ہے گزرا ہے تو لہٰذا اس کو بھی چھوڑنا ہی پڑے گا ہمیں تو کچھ چیزیں انشاءاللہ اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں منتخب کر کے پڑھا لیتے ہیں جتنی بھی ہو سکے انشاء کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے اللہ ہمیں توفیق دے دے ورنہ ہے بڑی مشکل کیونکہ ہر کتاب اس کا الگ الگ اپنی جگہ پہ ایک مقام رکھتا ہے مثلا سب سے پہلے اس نے کیا لیا کتاب النکاح لیا کتاب النکاح کے بعد پھر اس نے کتاب العتق ہے بارہ غلاموں کے حوالے سے ہے کتاب کے بعد پھر ہمارا وہ آتا ہے کتاب کتاب و احساس کا مسائل بھی ہاں جی یہ بھی اہم ہے ضروری ہے اور حدود ہے پھر حدود کے بعد پھر جہاد کا بحث ہے جہاد کے بعد پھر وہ سید و زبائی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کے کیے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کتاب الطعمہ ہے کیونکہ امام بخاری نے بھی اس کو ذکر فرمایا تو بخاری میں بھی ان یہ پڑھیں گے کتاب اللباس یہ بھی بخاری میں ہے کتاب الاداب وغیرہ سے علامات القیامت ہے آجی خلق والنار. اللہ نے جو دونوں چیزیں خلقت کی ہے پیدا کی ہے جنت کو بھی جہنم کو بھی اور اسی طرح پر اس کے بعد آجی فضائل ہے سعید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور اس کے بارے میں جو حادیث ہے اس کے ذات مبارک کے حوالے سے یہ سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کی اخلاق کیسے تھے یہ ساری چیزیں انشاء اللہ. یہ کوشش کرتے ہیں پھر موجزات کا باس ہے اس میں ہاں جی مناقب صحابہ ہے اس میں مناقب اہل بیت ہے اسی طرح جامع المناقب وغیرہ تو اس امت کا جو فضیلت ہے وہ بھی اس میں اخیر میں ذکر ہے باقی امتوں کے اوپر اس امت کا کیا فضیلت ہے یہ ساری چیزیں اس صاحب مشکات نے دوسری جلد میں یہ کیا فرمائی ذکر فرمائی باقی جو پہلی جلد ہے وہ تو الگ ہے ہاں جی تہارت ہے سلاد ہے وغیرہ وغیرہ زکوٰۃ ہے وہ الگ بات ہیں انشاءاللہ وہ کوئی استاذ میرا خیال ہے وہ اور پڑھیں گے آپ کو تو جتنا ہو سکے تو اس میں کوشش ہم کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ کتاب ہو سکے اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی توفیق دے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی اور ناصر ہو سبحان ربک رب العزت و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالم